ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ام عباد فان خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد الله عليه وسلم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 إن الله خبير بما تعملون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا مهترم سعمئين بزرگاندین نوجوان ساتھیوں یہ سورت النشا کی پہلی آوت کی گئی ہے اور یہ آج ہی اصل میں اطبے کا موضوع ہے جس میں رب العالمی نے تمام دنیا کے لوگوں کو صرف ایمان والے نہیں مسلمان نہیں بلکہ انسانوں کو یا اوناس کر کے پکارا کھتاب کیا فرمایا یا دے اوناس واحدہ اے میرے بنڈو انسانوں دنیا والوں سارے دنیا کے انسان اللہ رب العالمین فرمائے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم نے تم کو یاد ہو ناسوتاپور اباخو ملا درق نب سے واحدہ اے انسانوں اپنے رس سے جس نے تم تمام لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا پھر وہ فرق مذہب اسی نفس سے ہم نے اس کی بیوی پیدا کی وہ وقت ہماری جالن کا پیروں والا منشا پھر اسی ایک مرد اور ایک بیوی سے ہم نے اتنے انسان پیدا کیے کہ کی پوری دنیا جو ہے انسانوں سے بھر گئی آدم اور دھوا اللہ حرب اللہ عالمی نے وعدے کیا کہ دنیا کے اندر سارے انسان سب ایک مائک بات کے بیٹے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلات و السلام نے حجت الوزا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بھی فرمایا تھا ایک ہی ہے تمام انسانوں کے ماں باپ آدھا اور ہو آ رہے مشکلات و سلام ہے اسی لیے کہا جاتا ہے انسانیت میں مرد عورت سب, سب برابر ہیں انسانیت میں حقوق میں مرد اور کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں دونوں کی صلاحیت اور ان کی قوت اور طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ امور جو ہے وہ میں ایک دوسرے کو الگ کر دیا ہے ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے ورنہ عمومی طور پر و مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں اللہ نے فرمایا ایسے ہی مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں حقوق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے رب العالمین نے پرانے پاک کے اندر شاخ رمایا وزا کرم نے اپنے مشہور حدیث کے اندر اے لوگوں اے, اے مردوں تمہاری ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی منایا ہے تمہارے ہی جن سے تمہارے ہی جیسے جو تمہارے ہو وہ جو تمہارے اوپر فراہم تقریباً وہی عورتوں کے اوپر بھی ہیں اناخا ایک عورتیں بھی تمہاری جیسے انسان ہیں عورتیں بھی مردوں کی طرح ایک ان جیسی مخلوق ہیں رب العالمین نے اسی طرح سے اجر و ثواب کے اندر بھی دونوں میں کوئی طویل نہیں رکھی ہے جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ رب العادم اس کو برابر جواب دیتے ہیں چنا بڑی مشہور آئے ایندن مسلمان ولین وانسان آپ کو رایت پہ ہٹانے آخر کے اندر ابول آدمی فرماتے ہیں رات ایندن مسلمین اول مسلمان سے شروع کیا اور ابوالآلمی دلا کر کے ذکر کرنے کت کیا فرمایا وقا الله نا فرت اجرن ادھی دس خوبیاں اور بہترین آبار اللہ نے بیان کیا اور ان دستال میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مسلمین اول مسلمان مکمنی اول مانتی نول والصابرات ساغری نمیران ہر نیک عمل میں اللہ نے دونوں کو برابر رکھا ہے پھر آ کے بھی فرمایا جگ اگیمان ان میں چاہے مرد ہو یا عورت جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں رب العالمین نے فرمایا اک دم واہ فراٹ ہوں وہ اجور اگیمان ہم نے ان میں سے جو بھی یہ امال کریں گے بہت بڑا عزر و سوال اور ہم نے ان کے لیے مفرت تیار کر رکھی ہے رب العالمین نے سورتوں نہیں رہ کرایا من آ میرا سوال ہم بن جا کر مسان چاہے مرد ہو یا اور جس نے بھی نیک امال کیا ایمان کے ساتھ ساتھ جس نے بھی نے سامان کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہمارے دلن, ہمارے یہاں کوئی تفریح نہیں ہے فلاسون تیے بہت ہم ان میں سے ہر ایک کو پاکی دا زندگی دنیا میں ایسا کریں گے بڑی خوشحال خوشگوار راہ و سکون کی زندگی دنیا میں نصیب کریں گے ان کے حسن مقام اور آخرت میں آئندہ ہم ان کو بہت بڑے عجر و ثواب سے نوازیں گے اسی طرح سے قرآن پاک میں بے شمار مکان پر مثلاً اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے مرد اپنے کمائی مرد اپنے جائیداد اور پراپرٹی کی ماں مالک ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تو عورتیں بھی اپنے جان اپنے مال اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد کی عورتیں مستقل مالک ہوا کرتی ہیں یہاں تک چیز دنیا نے عورتوں کو وراثت سے محروم کر رکھا تھا رب العالمین نے ارشاد ساتھ لے جائے نصیب لنڈے جال نصیب مل والے جان و لبن وہ لن ساٮٔ نسیب ما سکل والے جان اور رات سے بھی عورتوں کا پورا پورا حصہ اللہ نے دیا فرمایا لن کے ڈالے نشری ماتا رکھ والے جانے والا بابا ح وا خار دیکھے بیٹھی کے انتقال کے بعد عورت مردوں کا جس طرح سے حصہ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے فرمایا فرمانا وائی نصیب والا کرب ان ایسے ہی اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو جیسے مردوں کا حق مقررہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حق مقرر کرا کیا ہے مماث اللہ نہیں ہو سر مرنے والا زیادہ زیادہ چھو کر کے جائے تھوڑی بہرحال نے بھی اندمی نے عورتوں کا حصہ رکھا ہے اسی لیے امیر عمر عید الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے لوگ اور ہم لوگ بھی عورتوں کو کچرا سمجھ رکھا تھا بےکار کسی کی مخلوق سمجھ رکھا تھا صرف گھر کے کام کاج اور اپنی حوش کو پورا کرنے کا سامان ہم لوگ نے بنا رکھا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری ربی محمد صلی اللہ کو اور, دیدہ اور قرآن کے اندر عورتوں کا تذکرہ ان کے حقوق ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تب ہم لوگوں نے سمجھا کہ واقعی دنیا میں عورتوں کو بھی بڑا اونچا مقام و مرتبہ ان کے وجود کی بھی مستقل حیثیت ہے اسی لیے نبی علیہ سلاف اسلام اس کائنات میں اس دنیا کے لوگوں نے عورتوں کو سمجھ رکھا تھا م, استعمال کا جوتے چپر برتن مستر دیکھیے ساری استعمال کسی نہیں یہی درجہ دئی مقام دنیا نے عورتوں کو بھی دے رکھا تھا اس پوری کائنات میں عورتوں کے حقوق کا جس نے اعلان کیا سب سے پہلے جس مذہب نے یا جس سات نے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز برند کیا وہ حقوق کو حق مقرر کیے گئے وہ آخری نبی محمد سلم ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اے ہمارے نبی آپ پوری کا والوں کے لیے رحمت بند کر کے آئے ہیں مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں بوڑھوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی ہیں انسانوں اور بندوں کے لیے نہیں بلکہ آپ صدر حدر کے لیے بھی ایک درخت سامنے ہے اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے سوچو رحمت اللہ کی کواق ہے جس نے سب سے پہلے کائنات ایلان کیا اے لوگوں ایک انسان نے ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا انسانیت تھا اچھا ہمدردی کا ثبوت دیا اور ایک دلیل مخلوق کتے کو پانی پلایا پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس بندے کو کتے کے پانی پلانے کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا یا پھر کائنات بہت سندم جنہوں نے پوری کائنات کے سامنے عورتوں کے مقام رکھا صحیح مسلم حدیث نبی ہیں زندگی بھر کی دانیاں کاری جسم پھروسی کرنے والی عورت اور راستہ پکڑ کے جا رہی تھی جس کے لیے جنگت کے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے اور اپنی زندگی ہلا کو برباد سمجھ رہی تھی راستہ پکڑ کے جا رہی ہے ایک ہند کنویں کے قریب سے گئی تو دیکھی تھی ایک چارا کھانتا واپس آتا نہ یہاں رہے تھے وہ سنتا گیم ہے جس میں پڑوسی کرنے والی دنیا اور راستہ پکڑ کے جا رہی تھی اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی سوچی جی میں پیاسی ہوتی ہوں ویسے بھی پیسہ ہوتا ہے یہ دوسری ابھی پہلے درد کی تھی یہ دوسری عورت کی عورت کا یہ مکان جس نے کیا چاہے مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کی ہاں پورا پورا جو جیسے مرد انسان ہے ویسے عورت بھی انسان ہی ہے کوئی مخلوط نہیں آدر شاست مایا اس عورت کے دل میں رہے مایا اپنے پڑھنگ سے پانی نکالی اور کتے کو پا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام رواتے ہیں اس زندگی بھر کی حرام کار عورت اچھا رحمتہ جوش میں آئی اور پر اللہ دیکھتا ہے زندگی بھر کی حرام کار عورت ہے لیکن میرے مخلوق پر اس نے رحم کر دیا کتے کو پانی پہلانا اللہ کے رسول میرے ساتھ روایا اس عورت کے پچھلی زندگی کے سارے گناوں کو اللہ نے معاف کر دیا یہ میرے بھائی اور مکان عمر تھا جس نے کائنات میں سب سے پہلے اعلان کیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح سے ایک بڑی عجیب شکیل ہے عورتوں کے مقام اور عورتوں کے مرتبے کو اللہ تعالی کے رسول وسلم بلند و وبادہ کرنے کے لیے ان کی تقریر ان کی تعزیب ان کی عزت افزائی اتنا خیال کیا کہ جب اللہ نے آپ کو قرآن لے کر کے بھیجا آپ کو سنت لے کر کے بھیجا آپ کو اسلام و شرمت لے کر کے بھیجا تو آپ نے برابر کا معاملہ کیا جیسے مردوں کو دین سکھایا جیسے انسانوں کو دین سکھایا قرآن و حدیث مردوں کو تعلیم دی ایسے ہی اللہ کے وسلم نے اپنی امت کی عورتوں کا بھی خیال رکھا صحیح بخاری و مسلم کی روایت واہن آج کون ایک آپ کا عمل کر سکتا ہے اب اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں عید کا دن تھا کا نہیں کھلے میدان میں نبی رہس راج شام نے ایک کی نماز ادا کی پڑھائی اور ادا کرانے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ عید دیا لیکن آپ کی نگاہ پڑی عورتیں بیچاری ایسے کر رہی ہیں کوئی ایسے کر رہی ہے کیوں آواز دور تک نہیں پہنچ رہی ہے سننے کی بڑی کوشش کر رہی ہیں لیکن ساری عورتوں کو سنائی ہی نہیں پڑ رہا ہے ربی اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے نبی رہی سرا نے مردوں کو خطبہ دے کر کے خارج ہوئے ویسے آپ اٹھے اپنے مسلح سے اور عورتوں کے پاس گئے عورتوں کو پورا خطبہ پھر دوبارہ ان کے سامنے دے دیا یہ نبی رہی اللہ کے رسول سنت تاریخ و تحریک یہ چیز پارے کا کنان یہ نبی ندی لاسان کی سنت سننے تیل ڈالا اس نے جس طرح سے مردوں کا حق آپ نے رکھا ایسے ہی عورتوں کا بھی آپ نے حق رکھا چنانچہ سوچیں گرمی کا موسم ہو نسل خطبہ دے رہے ہوں اور آ دیکھا کہ عورتیں نہیں سن پا رہی ہیں وہ اپنے حق سے محروم ہو رہی ہیں نبی مردوں کو پورا کرنے کے بعد عورتوں کے پاس گئے اور ان کا بھی پورا حق ادا کیا یہ بھائیوں صحیح کی ہمیں حضرت خدری رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> عورتیں پاس نہیں آئی اور آنے کے بعد کہاں جا رہا سا روا پی آپ سے مردوں کے رسول ہے کہ ہم عورتوں کے بھی ہیں آنے رہے ہے دونوں کے رسول ہیں ہم مردوں کے بھی رسول ہیں اور عورتوں کے بھی رسول ہیں تو کہیں عرو عورتوں نے کہا رسلہ تو یہاں رسنا ان مردوں نے تو آپ پر قبضہ کر رکھا ہے ہمارا ہمیں تو انسان کیا ہوا جب دیکھیے آپ کو گھیر کے بیٹھے رہتی ہیں جب آپ خود افلاح کر رہے ہیں کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کے بھی آپ رسول ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت کے سارے لوگ آپ کو پیٹ کھڑے نہیں ہیں ہمیں کچھ مسئلہ پوچھنا ہو ہمیں کچھ سمجھنا ہمیں کچھ سیکھنا ہو ان کی وجہ سے ہمارا پہلتا ہی نہیں ہم کیا کریں اگر نے غور کیا پر میں وہاں تم شکایت ہے اسی وقت جاؤ عورتوں کو اکٹھا کرو اور کوئی جگہ اور کوئی مکان مقرر کر دو اور وقت مقررہ پر جتنی عورتیں آنا چاہتی ہیں آئے اکٹھا ہو جائے اور میں خود آ کر کے ان کا ہاتھ ادا کروں گا میں خود کے پاس آؤں گا اپنے پاس ان کو نہیں بھلاؤں گا میں ان کے پاس آ کر کے ان کو تی دکھاؤں گا اعلان کیا ساری عورتیں کٹھا ہوئی اور سو کے کٹھا ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام گئے بہت دیر تک نصیحت کی سمجھایا بتایا اللہ بھر پتا یہ چل گیا دین سیخرے سکھانے میں بھی اللہ تعالی نے عورتوں کو مردوں کی طرح پیش پیش رکھا ہے جیسے مردوں پر علم حاصل کرنا فرض کرا دیا گیا جیسے عورتوں پر بھی علم حاصل کرنا فرض کرا دیا گیا اسی لیے نئی رحی سراسلم جس طرح سے مردوں کو ہر چھوٹی بڑی چیز جو جنگل تک پہنچانے والی تھی آپ نے مردوں کو بتایا ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز جو انسان کو جہنم سے بچانے والے اللہ رسول نے مردوں کو بتایا ایسے ہی عورتوں کو بھی آپ نے ساری چیزیں جا کر کے سکھائی چکی سے لاتا چرن چار چار بنونا شاہ اے عورتوں کی سماج اے مسلمان عورتوں اے مواد ہاں عورت خبردار تم بھی پڑوسیوں کا ادا کرو اللہ اکبر جیسے بردوں کو پڑوسی کے حقوق بتایا رسول ایسے ہی عورتوں کو بھی بتایا مسلمان لا کے جاگر جا اے مسلمان عورتوں خبردار کوئی بھی کرنا پڑھنے والی مومنہ عورت اپنے پڑوسی کو سدکار گفٹ ہدیہ تو پھر تحائف دینے میں کبھی پوتا ہی نہ کرے کبھی کو نہ کرے یہاں تک کچھ اگر چورے نہیں دے سکتی دھام و دھان نہیں دے سکتی کوئی بڑا کت نہیں دے سکتی آپ نے ساتھ نمانا اگر تھوڑا سا دوست لگا ہوا ہے کسی ہڈی میں وہی ہڈی بھی دے سکتی ہے تو اور کبھی اپنے پڑوسیوں کو محروم نہ رکھے وہ ہڈی بھی دے جس میں تھوڑا سا دوست لگا ہوا یہ اور جس طرح سے آج سوبھاؤ کی چیزیں جنت میں لے لگانے والے آماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بتایا ایسے عورتوں کو بھی جا کر کے بتایا فرمایا یا نساء المو منی کتنی پیاری روایت کتنا پیارا واقعہ جب یہ رحمان کا معاملہ مردوں کے ساتھ عورتوں سے جواب کے تعلقات کے حقوق ادا کرنے میں ان کی تعلیم کا ان کی تربیت کا ان کے حادث کا ان کے عزت بتاؤ و تقریب و تعظیم کا آپ نے فرمایا یا نساء المو من اے مو مینا اور خبردار ارے کنہا صرف کچن ہی میں کام کرتے نہ رہنا جانا سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سارا ٹائم کب سب میں نہیں گزار دینا ساری زندگی پورے کھانا داری میں نہیں ختم کر دینا یا یہ المینا اے مو مینو کی عورت ارے کنہ بہ ہے ودس بھی ہے وقت بھی فرصت نکالنا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے در زبان کی حفاظت کرنا اور خوب کثرت سے کہنا سبحان اللہ و رحمد للہ ورحم و اللہ اکلس وتنگ صحیح لگ رہا میری ماں و بہنو میری امت کی عورتوں سارے دنیا بھی کام کرتے ہوئے یہ اللہ کا ذکر نہیں بھولنا سبحان اللہ بہن دل براہ اللہ ہوا ان کو خوب تفرق سے پڑھتے رہنا کیا اللہ, اللہ کے ذکر سے گافر ہو کر کے اپنے آخ اپنے رب کی رحمتوں سے محروب نہیں بنا لینا اللہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو یہ چیز کہاں نصیب ہو رہی ہے اللہ کے نے سنیں سنمایا مسلمان عورتوں اگر تم اللہ کا ذکر سیکرے اللہ کی تشویش اللہ کی تحلیل اللہ کی تقدیر اللہ کی تقدیر اللہ کی تحریر اگر ان چیزوں کو تھرک کر دو گی تو سب کچھ ملے گا تجھے شوہر ملا بیٹا میرا باپ ملا سب کچھ ملا لیکن رب نے اپنی رحمت و برکت سے تجھے محروم کر دیا اس لیے بتائیے چل گیا گھر میں رہتوں پر رحمتوں پر کچھ بہت سارا سوچ ہماری مانو بہن کا اس کے بیٹے ہی کرسکار ہے اللہ اس کی بھی تو فرمائے پھر آپ نے فرمایا لینا ارے کنہنا اپنے ابلیوں پر پہنا اللہ پر یہ سبحان اللہ سے تم تصویر پا نہیں جب ذکر کرنا توبحان اللہ صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ ہم نے کہا نہیں گئے پہلے تصویر خریدے تصویر کے بعد اب نمبر آ کر ٹک ٹک ٹک اب آگے کیا ہوگا آٹومیٹک کو یا کچھ کہنا نہیں اپنا موبائل میں رہے گا اس کی طرف سے تصویر پڑھی جاتی ہے کیا ملا رسول کا خام ارے بننا بھی اناپ نے اپنے ہاتھوں جیسے سبان اندھا کے دکھنے استعمال کر رہی ہو ایسے اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ اگلیوں کو بھی تم استعمال کرنا اللہ اکبر یہ اگلیاں تمہاری ان کو بھی استعمال کرنا ارے گننا بھی خبردار نہیں سوال تو صبح سہنا اور اپنی امریوں سے گنتے ڈالا رحمت اللہ پر ان مشکو خاتون سے مجھ کے دل انگریوں سے اندر سارا پوچھے گا ہم نے دیا تھا تیر تو تیر اوبر سے کیا, کیا؟ تم نوٹیں گنتا رہا تاریخیں گنتا رہا حساب لگاتا رہا یا پھر بس تم نے کوئی کام کیا ہے اور اگر تم نے ان پر پڑا تو یہی سیاحت کے دن تیرے حق میں گواشتے بھی اور اولیات ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ میرے اوپر اللہ و رحمۃ اللہ و اللہ ہو کر میرے اوپر یہ روکانا پڑا اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کا ملک فرمائے عورتوں کے مقام اور پہچانے کی تو پی اکورا ملک ہوئے الحمد للہ وقفہ میرے نبی علیہ نوی رہے جہاں عورتوں کا مقام مرتبہ مقامات کیا پوری کائنات کی اتنا دیا کہ میں اس سے پہلے کوئی دے سکتا تھا عورتوں کا مقام اونچا میں اس کے بعد کوئی دے سکے گا اور یہ بھی بتائیں اللہ کے رسول نے من جانب اللہ ملنا عورتوں کو جو مقام دے دیا اب اس پہ جو بڑھائے گا بڑھا تو دے گا لیکن بیوی بیوی بی بی بی نہیں دے جائے گی یہ بھی ذرا سوچ لینا جو مکان اللہ نے دیا جو رسول سوچنا ہاتھوں کو دیا اسی پر کفا کرو گے تب آپ کی جیوی بیوی, بیوی رہے گی بیٹی بیٹی رہے گی ماں ماں رہے گی بہن بہن رہے گی اس سے آگے بڑھاؤ گے تو پتا نہیں وہ کیا بن جائے گی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پھر دیکھ رہے ہو کہ یہ واقع ہیں دن کی عورت ہے ان عورتوں کو آتا ہی کہنا پر کتنا انکانا اتنا بڑھایا کہ اب بہن بیٹی بیوی بڑھنے کے بجائے بچے بھی کرائے پر پیدا کیے جا رہی ہیں جانتے ہیں یہاں پہ سوچو اسی لیے اللہ کے ہزار اسلام میں جو مقام بیا اس پر اکتھا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور سے کتاب کرتے ہوئے فرمایا حقیط الویدا کے موقع پر آرام میرے ان سب کے بردو سن لو عورتوں کو دنیا سنبھر ماںوں پر اپنی بہنوں پر اپنی بیٹیوں پر اپنی بیویوں پر خبردار مجھ سے وعدہ کر لوگا ہو بنا کر میں آسمان سے نیچے اونتنی بس اجاگر تر کھڑے ہو کر کے رام کر رہے ہوں ارے دنیا کے آئے ہوئے میرے انتوں میرے یہاں جا رہے ہو لیکن ایک وعدہ کر کے جاؤ مجھ سے کرو کیا ہے پسند ہم ایک ٹھا عورتوں کے ساتھ بڑھائی کرو گے کبھی عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے سب سے مقدس دن مقدس مقام مقدس وقت مقدس مہینہ ہو نبی مردوں کو وسیعت کر رہے ہیں خبردار بیویوں پر عورتوں پر ظلم نہ کرنا ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہاں سچ نو رہے سراشن میں ایک انسان کے اچھے ہونے کا معیار باغ ہونے کا معیار صحیح مسلمان ہونے کا معیار بچوں امتی ہونے کی علامت نشانی یہ قرار دیا کیا قرار دیا خیال تم خیال تم لینے چاہیے لوگ بہت زیادہ روزہ نماز بہت زیادہ حج ہوتا ہے بہت زیادہ عمر ہے یا سیاست ہے سب سے اچھے نہیں بنو گے میرے اللہ کے نزدیک میرے نزدیک سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو فراعت کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کو حاصل نے کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اور وہ بھی یاد رکھ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوگا جو اپنے بیوی کے لیے امانتدار ہوگا جو اپنے بیوی کے لیے وفادار ہوگا اور جو اپنی بیوی کے لیے اچھا خراف والا ہوگا وہ کائنات میں سب کا وفادار سب کے لیے اچھا ہو رہا تھا کیوں شیخ کے ساتھ پانچ دس منٹ رہنا ہے دوستوں کے ساتھ چند گھنٹے رہنا ہے اور چوبیس گھنٹے کس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے بی کے ساتھ پتا چلتا ہے سارے لوگ شوق کے پاس بیوی کا خاص کتنے اچھے آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتب کرو ہم سب کو نئے تو صالح بنائے موہن و مکتبے سنت بنائے اور جب اے اچھے ہونے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آ آت کر ادھارے اور جو ماؤ بہنوں کا عورتوں کا اسلام نے مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق فکر سنپرمائز نہ اسے کھائے نہ اسے بڑھائے نہ اس کے اوپر لے بھٹائے اور نہ اس کے نیچے لے آئے ایک لحاظ جو اتنا ہم رکھیا ہے، اس میں جو بیمار ہوں فرما جو مسرود دے جو مسرود ہیں ان, ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ انہیں ہدایت فرما جو دین سے دور ہیں دن کے قریب کر دے اے سنا دو اور ان کے آواہ ان کی حفادت بڑا محبوب کر اور ہر ایسی برہ ہر ایسے کام سے اللہ کو روک لے جس میں اسلام کا امت کا قوم و رقم کا نقصان ہو شہر رہتے ہیں وہاں پہ ہر بنا ہر مصیبت ہر آپ ان میں آپ کی امت کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا امت کا ایسا نقصان قوم اور وطن کا ایسی تباہی ہوئی ہو ادھر ان سے اچھے کاموں میں استعمال کروا ہر ہر غلط کی محفوظ کر لے ادا جو مجاہدین ممرکہ تھے اور کے اور ان کے جو ظالموں سے جنگ کر رہے ہیں جھوٹوں سے کرتاب سے اور مجرموں سے ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شکر فرما اور جن مجاہدین ہمارے ایمان والے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرما نصرت فرما اور جو, جو اپنی جان دے رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں فرمان دنیا میں جتنے مسلمان ہر مسلم ملک کو امو امان کا اکلیت بھی ہیں اللہ ان کی جان ان کی والمسلمین والمسلمات عباد اللہ عید يَئِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ فَدَتَّرُونَ وَلُقُرُوا اللَّهِ لَقُرْكُمْ وَلُقُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَحَانَا أَكْبَلَ <سؤال> سِقْمَائِ اللہ حُول <سؤال> اللہ يا رب صلاتي هي عاد سنات